إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا نذلنا ومن يذله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تكاتيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما عباد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهديه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل مهدسة بنا وكل بدعة ظلالة وكل ضلالة في الناس فأعوذ بالله من الشيطان وجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا ما هم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصة از ون حدید بن شدید و منافع محترم سامعین ہم نے پور حدیب کی عیت تلاوت کی ہے جو آج اس موضوع کا جس آیت کا تعلق اس موضوع سے ہے اس سلسلے میں ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری باتیں بیان کر دی اور انہوں نے جتنا بیان کیا اس سے زیادہ چھوڑ دیا ہے پوری بیان کرتے تو شاید بہت ساری باتیں واضح ہو جاتی لیکن وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے انہوں نے بڑے اختصار سے کام لیا اب ان باتوں کو ہم تکرار نہیں کرنا چاہتے لوٹانا نہیں چاہتے لیکن گولو کے متعلق کچھ اور باتیں آب حضرات کے سامنے ہم رکھتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالی سے دعا کرو کہ ہم تمام لوگوں کو گولو سے بچائیں اور ایسی بدترین چیز ہے گلو اس قدر تباہ اور برباد کن ہے گلو کہ جس کے مطابق نبی رہی شاہ شاستر نایا کم الغول من کان کا وم الغرو لوگو اپنے آپ کو گلو سے بچاؤ چونکہ تم سے پہلے جتنی امتوں کو جس گناہ نے ہلاک کیا ہے وہ گلو تھا اگر ساری امتیں اپنے آپ کو غلو سے بچائی ہوتی تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ قومے ہلاک نہ کی گئی ہوتی کتنے واضح طور کو بیان فرمایا کہ یا کم ول گولو کا اے لوگوں تم سے پہلے جس گناہ نے جس جرم نے ساری امتوں کو ہلاک و برباد کیا وہ غلو تھا اس لیے تم اپنے آپ کو غلو سے بچاؤ ورنہ جیسے ساری امتوں کو غلو نے ہرا کیا ویسے تمہیں بھی غلو ہرا کو برباد کر دے گا اسی لیے قرآن میں متعدد مقام پر ہمیں غلو سے بچنے کی دعا کی تلقین کی گئی ہے جن میں سب سے پہلی دعا دنیا کا ہر مسلمان جو ہر رکعت کے میں ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے سعین یہ شراط المستقیم شراۃ اللین اے اللہ ہمیں سراۃ مستقیب نصیح فرما اور غیر المحبوب علیہم ابوال اور اللہ مغضوب علیہم اور والین جو تھے ان کے طریقوں سے ان کے طریقے سے بچانا اس جہاں ہمیں بعا سکھلائی جا رہی ہے کہ دنیا کے ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعات میں جس برائی سے پناہ مانگتا ہے وہ گولو ہیں اور سراط مستقیب پر چلنے کی دعا مانگتا ہے اللہ ہمیں سرات مستقیب نصیب فرما اور کون سرات مستقیب جس پر نیک بندے چلتے تھے اور آپ نے انعام کیا ہے ان انبیاء تھے صدیقین تھے شوہدا تھے صالحین تھے یہ سارے لوگ غلو سے بچے تھے سراط مستقیب پر چلے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا اور دو قوم دنیا کے اندر بڑی موجود ہیں ایک یہود اور ایک نصارا یہ دونوں قومیں غلو کی وجہ سے ہراپ کی گئی تھیں اسی لیے ہر مسلمان پناہ مانگتا ہے اللہ محبوب علیہم یہود جو ہیں جن پر اللہ آپ نے غضب نادل کیا اللہ ان کے طریقے سے ہمیں بچانا اور عیسائی جو بھٹک گئے ہیں گمراہ ہو گئے ہیں اب یہاں کی جا رہے دونوں کی نیتوں میں فرق تھا یہودی محبوب علیہ ہیں اور وہ بالین ہیں کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کو محضوب علیہ کیوں کہا تو ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں ایک حکیم الامت گزرے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ جانتے ہیں وہ اور بڑے ادب سے نام لیتے ہیں وہ اپنی تفسیر کے اندر نقل کرتے ہیں مغضوب علحیم اس کو کہتے ہیں جو حق پہچانتا ہے لیکن حق پر عمل نہیں کرتا یہود اس لیے مغضوب علحیم ہو گئے نمبر دو ورب والین یہودیوں کو اللہ تارا نے والین کہا بھکت گئے یہ والین کن کو کہتی ہے جن کو حق معلوم نہیں بے علم ہے جس چیز کو دیکھا ثواب سمجھ کر کے کرنے لگے وہ اگر کہہ دیا گیا اللہ کے نام نکلو گے تو ایک نواب کا سواب پینتیس پینسٹھ کروڑ ثواب ملے گا اب پینسٹھ کروڑ کے لالچ وچارے گھر بار سب چھوڑ دیا کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے بھٹک گیا والی دونوں ایک بھٹکا نیک نیتی سے لیکن حق کوشش کیا لیکن حق اس کے دامن سے چھوٹ گیا نیت نیتی نیت تھی اچھا ارادہ تھا حجر و ثواب کا لیکن اللہ نے فرمایا یہ بھی بھٹک گیا اور پہلے کی نیت خراب تھی اسے حق معلوم تھا لیکن اس نے حق قبول نہ کیا تو اللہ نے فرمایا اس پر اللہ کی زدہ بناظر ہوئی تو میرے بھائیوں ہمیشہ ہم دعا مانگتے ہیں یہ دونوں قومیں جو ہے ہوئی ہے گولو کے سبب سے ایک افراد اور دوسری تفریح اس وجہ سے ہر مسلمان دعا مانگتا ہے اللہ تعالی ہمیں مقصوب علیہم اور غالین سے بچانا یہ غلو میں مبتلا ہو کر کے دونوں قوم تباہ ہوئی ہیں نمبر دو دوسری آج جو ہے بڑی اہم ہمیشہ ہر آج مسلمان پڑھتا ہے ربنا رب بنا رہا لا تو ان انہ او اختانہ آگے ربنا بنا تو ہم بلا رب بنا بلا تو ہم ملنا مانا واپنا وقت ایک سوکھے نہیں لا جو کل پوں گا ہو نفسن اللہ اس لہ ماں کا سبت وا گئی ہاں لا تنا انہ اختانہ آگے وہ بنا ولا تحمل ایشورن کما حمل رب بنا بنا تو ہم ملنا مارا خوانا دے پوری آئےتال اس آئےت کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے اور غور کیا جائے تو فضیلت کیوں ہے کہ ہلاک کرنے والے گناہوں سے مسلمان اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے گولو سے بچانا اللہ میں بوجھوں سے بتانا یہ یہود تارا نے جو بہت سارے بوجھ اور دنیا کے لوگ اور رسمان آباد میں جو گولو کر کے دین کو برباد کر ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم سے بتانا نمبر دو کا معنی ہمارے ساتھ سامنے بتایا لیکن شاید کی یہ اردو کا زمانہ کم ہے لوگوں نے کم سمجھا ہوگا ہاں؟ کیا خیال ہے سمجھا آپ نے نہیں سمجھے نا معلوم تھا کیا ایک صاحب آ رہے تھے دور سے نظر آئے تو چل رہے تھے جھٹکا لگ رہا تھا تو دو چار آدمی بیٹھے تھے ایک نے آدمی لگڑا آ رہا ہے وہ آدمی لگڑا آ رہا ہے کیوں برابر چل نہیں رہا ہے وہ پیر جھٹکا مار رہا تھا اس نے کہا نہیں میں اس کو جانتا ہوں پیدائشی لگڑا نہیں تھا آج کیسے لگڑا ہو گیا اس کے پیر میں کچھ چبھ گیا ہوگا اس لیے لگڑا کر کے چل رہا ہے اللہ گھر یہ دونوں کی لڑائی ہو رہی ہے ایک کہتا ہے وہ لگڑا ہے اور دوسرا کہتا ہے لگڑا نہیں ہے پیدائشی میں جانتا ہوں اصل میں وہ لگڑا نہیں ہے اس کے پیر میں کہیں کچھ چپ گیا ہوگا چوٹ لگ گئی ہوگی اس لیے وہ اس طرح سے لگڑا کے چل رہا ہے دونوں لگ رہے اس نے وہ آدمی پہنچ گیا پوچھتا ہے صاحب آپ کب سے لگڑے ہوں گے کہاں کبھی نہیں لگڑا تھا تھا آپ لگڑے چل رہے تھے تو دوسرا کیا کہتا ہے دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ لگڑا نہیں کچھ پیر میں چپ گیا کہاں جا کے بندے تو بھی جھوٹا پیر میں بھی نہیں چبھ ہے ہمارا احتال ختم اس اصل میں نماز پہننے کے لیے گیا گرمی کا موسم تھا جوتے پہن کے گئے ایک کیڑی اونچی تھی جوتوں کی نماز پڑھ کے نکلا ایک چپر پر چورا لے کے آئے ایک جوتا کو اے گیا ایک ہی جوتا میں پہنا ہوں اب ایک چاک اونچی ہو گئی دوسری جو ہے وہ یہ ہے اعتدال جہاں بیلنس برابر نہ ہوا اس کو کہا جاتا ہے اعتدال خراب ہو گیا میرے بھائیو اس نے کیا پریشانی تھی اصل میں اب اعتدال یہ تھا کہ دونوں پیر میں جوتے ہوتے اور دونوں کے ایڑیاں ہل بھی برابر ہوتی اب اس سے غلطی کیا ہوئی اب اس نے جوتا جب پہنا چپل جب پہنا تو ایک میں دو انچ کی اونچی ہل ہے اور دوسری جو ہے وہ ننگے پیر ہے اب وہ چلتا ہے اس کا بیلنس برابر نہیں ہے جب کسی چیز کا بیلنس خراب ہو جائے تو کہا جاتا ہے اس کا اعتدال ختم ہو گیا اور جہاں اعتدال ختم ہوتا ہے وہاں یہ معاملہ سب خراب ہوا یہاں آپ اس پر پچاس کلو رکھ دیں بیس سینٹر میں رکھیں یہ ٹیبل برداشت کر لے گا لیکن یہ آپ پچاس کلو رکھ دیں اور یہاں ایک مسافی کی بوتل رکھ دیں اب بیلنس خراب ہوا تو یہ اس طرح سے ٹیبل آپ کا جائے گا اب قائم نہیں رہتا کیوں اصل میں اعتدال ختم ہو گیا شریعت کے اصطلاح میں کتاب و سنت لیے اعتدال کس کو کہتے ہیں اللہ تعالی نے نبی علیہ السلاط اسلام نے دین کی جو بات کہی جتنی کہی اور جیسے حکم دیا اگر آپ ویسے اس پر عمل کریں گے تو یہ ہوگا اعتدال اب اگر آپ عمل تو کریں لیکن ویسے نہ کریں جیسے نبی نے کہا ہے اب اعتدال ختم اعتدال باقی نہیں رہے گا یا آپ نے اس کو گھٹایا جب بھی اعتدال ختم اور اگر آپ نے گھٹا دیا جب بھی اعتدال ختم اس لیے اعتدال یہ ہے کہ کتاب اللہ سنت رسول کے ذریعے اسلام نے ہمیں جس کا مقام جو مقرر کیا جو حکم جیسے دیا اتنے ہی پر آپ عمل کریں اور ویسے ہی عمل کریں گے تو یہ ہوگا اعتدال اس میں جہاں کچھ گھٹاؤ پڑھاؤ آپ نے کیا میرے بھائیوں اعتدال ختم ہو جاتا ہے تو اعتدال کا مطلب آپ کے سمجھ میں آ نمبر تین یاد رکھیے گا کوئی بھی نیکی ہمارے سلق نے بڑی پیاری بات کہی کوئی بھی نیکی ہو کہتے ہیں بڑی جملہ یاد اکرا الحسن بین سید ہمیشہ الجن الحسن بین سید دو برائیوں ہی کے درمیان نیکی ہے اللہ ہے اعتدال الحسن بین سید دو برائیوں کے درمیان ایک نیکی ہوتی ہے ایک ہے افراد اور ایک ہے تفریح افراد کہتے ہیں کسی چیز کو بہت بڑھا دینا اور تفریح کہتے ہیں کسی چیز کو ڈٹا دینا افراد بھی بری چیز برائی اور تفریح بھی برائی بڑھانا بھی بنا اور ہٹانا بھی بنا ان دونوں کے درمیان جو ہے جس چیز کو جس مقام پر اسلام نے رکھا ہے اسی مقام پر آپ رکھیں گے تو اعتداد ہوگا اور وہی نیکی ہوگی دو برائیوں کے درمیان نیکی ہوتی ہے گھٹانے اور بڑھانے اور جس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے افراد اور تفرید کے درمیان اصل میں نیکی ہوتی ہے اگر افراد ہے جب بھی نیکی نہیں تفریح ہے جب بھی نیکی نہیں اگر دونوں کے درمیان آپ رکھتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں نہ بڑھاتے تبھی وہ عمل نیکی ہوتا ہے ورنہ وہ عمل نیکی نہیں ہو سکتا اط الحسن تو برینت اسی لیے ابن القیم برحمت اللہ نے یہ بھی یاد رکھو ہمیشہ امت کو میں برائی جب شیطان کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور جب بھی شیطان کسی قوم کو بھٹکانا چاہتا ہے تو وہ دو طرح سے آتا ہے گمراہ کرنے کے لیے ایک اللہ کا جو بھی حکم ہوگا شریعت کی جو بھی بات ہوگی اس بات سے شریعت کی پابندی سے شریعت سے ہٹانے کے لیے شیتان دو ہر استعمال کرتا ہے وہ آپ کے پاس پہنچے گا وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر بدات سے بڑی محبت ہے بدات سے بڑی محبت ہے سنت سے رغبت نہیں ہے آپ کا وہ مزاج دیکھتا ہے تو آپ کو سنت سے ہٹا کر کے بداج پر ڈال دیتا ہے آپ کا اعتدال ختم ہو گیا اس نے آپ کے مزاج کو سمجھا اور آپ کو سنت سے ہٹا کر کے بدات پر لے کے گیا اور ایک دوسرا ہے وہ دوسرا انسان ہے شیطان اس کے بارے میں سوچتا ہے یہ اصل میں اور ہونا اس کو بہت پسند ہے جتنا آگے نکلنے کا بڑا آگے بڑھ جانے کا بڑا شوق ہے اب اس کو بدات میں سنت سے ہٹا کر کے اسے اتنا دور لے جایا کرتا ہے کہ انسان کے ہاتھوں سے سنت ختم ہو گئی نہ پہلے کے ہاتھ میں شیتان نے سنت رہنے دیا اور نہ دوسرے کے ہاتھوں میں دونوں کو سنت سے محروم کر دیا ایک کے دلوں میں سنت سے اراد پیدا کر کے اور دوسرے کے دلوں میں سنت بدا کی محبت پیدا کر کے اسی لیے ہمیں ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے میرے بھائیو نمبر تین یا نمبر چار ہے اس امت کی بڑی فضیلت ہے یہ امت جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے نا کی نہیں فضیلت ہے او کیا پوچھنا سنن ترویدی کہ حدیث حضرت ابو ریدہ رضی اللہ تعالان ہو کہتے کہ میں نے اپنے کانوں سے اللہ رسول کو فرماتے ہی ہوئے سنا اے لو آمد کے دن جنتیوں کی ایک سو بیس صفحے اللہ تعالیٰ ہچرے کے میدان میں لگائے گا پورے اولین کی آدم رہی سماس نام کے زمانے سے لے کر کے آخری دنیا کے آخری ٹائم تک جتنے لوگ جنت میں کے مستحق ہوں گے سب کو اللہ تعالیٰ ایک سو بیس صفحوں میں کھڑا کرے گا اور سب کو کھڑا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا سمانون من امتی ان میں سے اسی سفے اللہ رسول نے فرمایا صرف میرے امتیوں کی ہوگی اب باقی کتنی بچی چالیس اور انبیاء کتنے بچے امتیں کتنی بچی ایک لاکھ سے اب پتہ نہیں ان کے نصیب میں کیا بچا بشاروں کی جب اسی سفے اس امت کو مل گئی اور سمان میری امت کو اللہ ہٹانا جی قیامت کے جنتوں جنتیوں کی ایک سو اے اے اے ایک سو بیس سفے ایک سو بیس سفے لگائے گا ان میں سے میں توں گا اور اس میں سے کم سے کم کل میں سے اسی سفے تو ہاں اسی سب اسی سب ہے میری امت کی ہوگی اور چالیس میں باقی سارے لوگ رہیں گے یہ اس امت کا مقام ہے حضرت احمد بن برہمبل اور بہت سارے لوگوں نے نقل کیا اللہ اکبر ایک دن نبی ریس راستہ فرمانے لگے میری امت میں تقریباً ستر ہزار لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے کتنے ستر ہزار تو بڑی ساری رواتیں ہیں معلوم پڑا کہ وہاں عمر فاروق بیٹھے تھے آپ نے فضیلت بیان کی اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ جب آپ کو بشارت دے رہا تھا خوشخبری سنا رہا تھا کہ ستر ہزار آپ کے امتی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے تو آپ خاموش کیوں رہے حل تا اچھا موقع تھا آپ اللہ تعالیٰ سے اور منظور کرا لیتے گی اللہ آپ کیوں خاموش رہ گئے ارے اللہ تعالیٰ سے کہتے اور امتوں کو داخل کر دے آ فرمایا عمر استد میں خاموش نہیں رہا میں نے رب سے اپیل کی اور ہم نے رب سے کہا اللہ اور زیادہ کر دے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جائیے اے محمد صلی اللہ ما کل الفل سبعون اونفل او ستر ہزار میں سے وہ ستر ہزار جو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے ان میں سے پھر ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور بڑا حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں گا نہ ہو فاروق پھر بھی خاموش نہ ہوں گے یار رسول اللہ حل تبت سہ ارے کچھ اور منظور کرا دیتے آپ دیکھا آپ نے یہ امت کا مقام لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں یہ امت تک اونچا مقام کیوں ہے کس میں نہ کر اللہ رسول نے فرمایا عمر میں خاموش نہیں رہا اس تدت تہو میں نے اپنے رب سے کہا اللہ تعالیٰ اور ذرا بہا دے تب دو روایتیں آئی ان میں ایک روایت یہ ہے یہ یاد رسول نے فرمایا میں نے رب سے کہا ایک ہزار ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار جائیں گے اللہ اور ذرا کچھ اضافہ کر دے اللہ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیے وہ ستر ہزار میں سے ہر بندہ جو کر اس کے ساتھ ستر ہزار اور داخل کریں گے عمر <سلام> فاروق نے پھر کہا یار سننا ہوں یہ فکر ہم یا رسول کہتے میرے لیے باغ بھی ہوتے نہیں موبیروں ہیں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے بھائی اپنے بھائیوں کے لیے عمر کو امت کی کر پڑی ہے یا رسول اللہ آپ نے اور کیوں نہیں رب سے اپیل کر لی آ فرمایا عمر اللہ استدست میں نے اور اللہ تعالی سے طلب کیا اللہ عوصلہ بڑھا دے اللہ کے رسول اب لازمی چیز ہے جب ان میں سے ہر ایک کے ساتھ کتنے گئے اب ہاف تو کیا نہیں جا سکتا کہ ہو جائے گا ہاف تو نہیں ہوگا کہ چلو جنتی کو ہاف کر دے بالکل تو آپ نے فرمایا میں نے رب سے استدخت ہو میں نے مانگا اے اللہ میری امر کو اور بڑھا دے جنتی تو بلا حساب کتاب جائیں گے تو اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تعداد کا معاملہ نہیں اللہ اکبر اب حساب کتاب والا آکڑے ڈالنے والا ختم سلسلہ اتنا ہم نے ڈال دیا کہ اب آکروں کا معاملہ نہیں ہے اللہ کے نبی ریختہ صاحب نے دست مبارک پھیلایا اور کہا اللہ نے فرمایا کہ اب جاؤ اب جب تمہارے امتی کو جنت میں داخل کرے نمبر کے ساتھ نہیں بلکہ اس طرح سے ڈال دیں گے پھر امام ابن جا رحمت اللہ نے نکل کرتے ہیں حدیث بیان کرنے راوی نے اپنے دونوں ہاتھوں فر رجا گی پھر اس نے اپنے سات کو مٹایا اور آج تک یہ مسلسلات چلی آ رہی ہیں ایسی حدیثوں کہا جاتا ہے مسلسلات میرے بھائیو ہم کہنا یہ چاہتے تھے کہ اتنا اونچا مقام و مرتبہ حضرت بہادر بن حجیب ہم ابھی ہم جتنے رضی اللہ تعالیٰ ہو نقل کرتے ہیں سُنے ترمی ن سی اب ناجا مسد احمد بن احمد ان تمام کتب حادی کی روایت میرے بھائیو اے ہے نبی ریس راستہ میں شاخ اے ال انتم تو تما سبئین اما اے مسلمان اے میرے امت تم نے اپنے مقام و مرتبہ کو سمجھا کہ تم کون ہو تمہارا کیا مقام ہے تمہارا کیا مرتبہ ہے معلوم ہے اے ست امتوں کے مکمل کرنے والے تم ہو تم سے پہلے بڑی زبردست فضیلت والی ان ستر امتیں گزر گئی ہیں اب سترہ جو ہے نمبر پر تم آئے ہو لیکن جتنی بڑی بڑی امتیں گزری ہیں ان میں تمہارا مقام کیا ہے انتم اب دلوہا اب اب یاد رکھو آپ نبی فرماتے ہیں اے میرے امت کے لوگوں تم سے پہلے جتنی بڑی بڑی امتیں گزری ہیں وہ ستر کے مکمل ہو گئی تمہارے ذریعے لیکن سن لینا جتنی امتیں بڑی بڑی گزری ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب مکرم اور محسم اللہ تعالی نے اس امت کو بنایا ہے کیوں میرے بھائی کیا خوبی ہے ہم لوگ سونے کے ہیں وہ مٹی کے بنے تھے وہ پیٹر اور تابے کے تھے ہمارا مٹیریل کوئی بہت اچھا ہے طاقت میں وہ زیادہ مال میں وہ زیادہ لم یخلق الدیلک مصرو اے برادو تم سے پہلے چومتوں کو میں نے طاقتور پیدا کیا ان کے بعد آج تک ایسی طاقتور قوم پیدا نہیں ہوئی ہے ما بڑا میں شور اینگو تم نے کیا سمجھا ہے ہم نے ان کو جو چاندا تھا اس کو اس کا دسواں حصہ بھی تمہیں نہیں ملا ہوا ہے ہر چیز ہم سے اہدادا تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے فضیلت کس کو دیا اس امت کو وجہ کیا ہے وہ قزالی گزاننا تم امت و فافا کیوں تم کو اللہ تعالیٰ نے اعتدار والی امت بنایا ہے ہماری فضیلت کا سبب یہ مرتبہ اور منصب جو اس امت کو ملا ہے جن کی فضیلت میں میں نے چند روایتیں نقل کیا ہے یہ فضیلت کیوں ملی ہے فضیلت کا سبب کیا ہے دنیا کی ساری امتوں کو گولو نے ہلاک کر دیا اس امت میں کتنا بھی گولو ہوگا لیکن اعتدال پر قائم رہنے والی اعتدال کی طرف دعوت دینے والی اعتکاب کے اعتدال کی طرف لوگوں کو بلانے والی اس امت میں ایک گروہ قیام تک قائم رہے گا یہ پوری امت کبھی اعتدار سے نہیں ہلے گی اس امت میں اعتداد پر قرار ہوگا ایک چھوٹی سی مثالے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ساتھ سمایا اے لوگوں یا الذین من کتبال کما کتار اللہ کب لیکم ایمان مانو رمضان کو روزہ تم پر کیسے میں نے فرض کیا ہے تم سے پہلے بھی ساری امتوں پر روزہ ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں اعتدال اس امت کا سب سے بڑی خصوصیت اور اس امت کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ اس وجہ سے ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اعتدال والی امت بنایا ہے اور تو کرو قیامت تک اور رہے گی انشاءاللہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے قرآن پاک کا وعدہ ہے یہ امت میں کتنی بھی گمراہیاں آ جائیں لیکن اعتداد پر قائم رہنے والی امت ایک گروہ ایک جماعت ضرور موجود رہے گی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اسی گروہ میں ہم سب کو شامل کر لیں کیوں کسی گروہ میں جانا چاہتے ہیں؟ ارے چلے جاؤ تو پھر میں ابھی میں نے سنایا افراد والا بھی جہنم میں گیا اور بدمخ والا بھی جہنم میں گیا اور جنت میں ڈان گیا چراثے مستقیم والا تو دے مستقین پر قائم رہنا ہی اصل میں احتار ہے دوستو اب وہی بات روزے کی بدلا رہا تھا پتہ چل گیا ہم سے پہلے بھی ساری امتوں پر اللہ نے روزہ فرض کرا دیا اور سب کے یہاں رمضان ہی کا روزہ فرض تھا لیکن دنیا کی کوئی قوم باقی نہ رہ گئی مثلا عیسائیوں کے یہاں روزہ ہے نا ہاں ارے ہے بھائی اور زیادہ ہے ساٹھ روزہ ہے کسنا ساٹھ روزہ اعتدال ختم ہو گیا اعتدال کیوں ختم ہوا انہوں نے کہا یہ مئی میں جون میں جولائی میں اگست میں گرمی ہوتی ہے دن بہت بڑا ساڑھے پندرہ گھنٹے ہم نہیں روزہ رکھ سکتے تو پیشہ وار مولویوں نے کہا اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو ایسا کرو ایک ترسیب ہم بتاتے ہیں سال میں سب سے چھوٹا مہینہ چھوٹے دن جن دنوں میں ہوتے ہیں جس مہینے میں اس مہینے میں تیس دن کا رکھنا دس بڑھا کر کے چالیس کر دو اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم لوگوں نے کیوں تبدیلی کی اللہ تعالیٰ تبدیلی تو کیے بڑا بھاری پڑا تو لیکن اس کے بعد دس دن اور بڑھا دیا تھا دیکھا اب نے اعتدار ایک فریضا روزہ ہے اس پر بھی یہ قوم متدل نہ رہ سکی اعتدار پر قائم نہ رہی پھر ایک بادشاہ بیمار ہوا ان کا اس نے جب مرنے لگا بڑا پریشان ہوا تو لوگوں نے دعا مار ان کے ہاں مولویوں نے ان کے ہاں ختم تو تھا نہیں قرآن کا ختم دینے لگے مرنے لگے کوئی تو ان کے یہاں دستور تھا سارے کٹھا ہوئے اللہ تعالیٰ یہ میرا بادشاہ بڑا نیک سال ہے اگر اس کو زندہ رکھ لیا تو رمضان کا دس روزہ اور بڑھا دیں گے دیکھا یہ استعدال تیس کے بجائے کہاں تک پہنچ گئے وہ پچ... ابھی چالیس میں کہاں پھنسے ہو بھائی چلے پہ کہاں پھنسے رہ گئے تم آ... ارے معاملہ پچاس ہو گیا چلے چلے کوئی معاملہ ہی نہیں رہ گیا معام آ گیا دیکھا گیا پچاس اللہ نے شفا دیا اب ظالموں نے بڑھا لیا کتنے ہو گئے پچاس پھر کوئی دین دار بادشاہ ان کا اب راستہ کھل گیا ہے اعتداد سے ہٹنے کا اعتداد سے ہٹنے کا راستہ کھل گیا ہے مستقیم چھوڑا اور اعتداد سے ہٹ گئے پھر اب راستہ شروع ہو گیا اور ایک بیمار ہوا تو اس نے بھی نظر مانی اگر اللہ آپ نے اچھا کر دیا تو میں دس روزہ اپنی قوم پر اور فرق یہ کب ہوتا ہے ان کے یہاں حاکم قرآن حدیث نہیں تھا ان کے حاکم ان کے علماء تھے اور ایسے مولویوں کے ہاتھ میں دین کی سرداری آزاد ہم تو ڈوبے ہیں سر ہم تجھے بھی لے امت کی خصوصیت یہی ہے دین کا حکم نہ مولوی کو بنایا نہ امام کو بنایا نہ مستحد کو بنایا اس دین کا حکم جو ہے کتاب و سنت ہے فروغ ربلا حتو تفیمہ شاہجارہ بہ نوم سبفی انف و سیم ہر اکم مما کو بھائی تھا تسلیمہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے حکم ہے اسلام کتاب و سنت حدیث تو روزے کتنے ہو گئے ان کے یہاں نتیجہ یہ نکلا کہ اب ساٹھ میں دس بھی نہیں رکھ پاتے مروحا ماں کا دب نہا اللہ فرماتے ہیں یہ ساری عبادت ہے انہوں نے اپنے سے اپنے اوپر فرض کرا دیا میں نے ان پر فرض کرا نہیں دیا تھا لیکن مشکل یہ آئی کہ جو عبادتیں اپنے طرف سے کھڑے تھے گولو کر کے اس کی بھی پابندی نہ کر سکیں گے۔ یہ ہے گلو کا انودیوں کر لو ان کی ہاں بھی وروا فرض لیکن وہ بھی اعتدال پر کائم نہ رہ گئے اس کے برخلاف اور آگے بڑھو ہندوستان میں ہندو ہیں ان کے مدہ میں بھی روزہ اور انہوں نے روزہ بہانہ شروع کیا تو ان کے یہاں ان کی شریعت میں سیونٹی ٹو روزے ہیں کتنے بہت بہتر یادین کتبہ کم اسما کدیب اللہ دبین کب من قبلکم لعلکم تکون روزہ کو اللہ نے سب پر فرض کیا لیکن قوموں نے ایک دن ادا کیا وجہ کیا تھی ایک کا دامد چھوڑ دیا اسی لیے لیکن اس امت میں الحمدللہ ہجرت کے دوسرے اس اللہ نے تیس دن کا روزہ فرض قرار دیا اور آج تک مسلمانوں میں کتنے ہیں اور ایک گروہ اس کی اٹھائیس ہی ہے کتنے ہیں اٹھائیس ہے بے اعتدالی لیکن امت میں ایک گروہ ایسا ہمیشہ رہے گا جو اعتدال پر قائم رہے گا اعتدال کی دعوت دے گا نہ افراد کا شکار ہوگا نہ تفریح کا نہ بلو کا نہ کمی کا ہمیشہ وہ سراط مستقیم پر قائم رہیں گے ورنہ ابھی ہمارے بھائی بتائے ہاں کہیں ویسے ہوں گے ان کے یہاں کہنے مسئلہ پوچھا ہم سے ابھی رمضان بھائی کہیں ہوں گے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں انہوں نے رمضان کا روزہ جب رکھنا لگے رکھنے لگے تو کہتے ہیں کہ اصل میں بہت بھاری پڑتا ہے پان کھا رہے ہیں سگریٹ پی رہے ہیں چائے پی رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے روزہ کیوں رکھتے وہ فنا کو میں نے پانچ سو دے دیا ہے میرا روزہ وہ رکھے گا کتنا لیا ہے وہ اور سوال یہ ہے کہ وہ روزہ اس کا لیا ہے پانچ سو اس کا رکھے گا تو اپنا کب رکھے گا وہ آخر اپنا روزہ کب رکھے گا وہ اس کا تو رکھوا ہے پانچ لو لیا اور بعد میں بتا چلا ایک نہیں ایسے کئی کئی سے پانچ لے رکھا ہے اب تو یہی بھی ہوگی یہی یہی کہنا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم نے پانچ آدمی سے پانچ پانچ سو لیا ہے پانچ جو ہے ایک میں کیا ہوں چھ روزوں کی نیت کرتا ہوں اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی راستہ ہے کے یہ ساری ہوتی ہیں جہاں انسان اعتدال سے ہٹ جائے اگر انسان اعتدال پر ہو تو کبھی صراط مستقیم سے وہ نہیں ہٹ سکتا امت کی فضیلت بتا رہا دوستو امت کی فضیلت کا سارا سبب کیا ہے اعتدال اور جہاں اعتدال ختم ہوا وہاں اس امت کی ساری فضیلت ختم اور اس امت پر وہی مصیبتیں آئیں گی جیسے پہلی امتوں پر ہے جیسے کہ دخل جوہر نہ دخل تم ہو ایک زمانہ وہ آئے گا کہ تم میں سے یاد رکھو ہر آدمی وہی کرنا چاہے گا کہ تم سے پہلے والی ہلاک ہونے والی قوموں نے کیا ہے یہاں تک کی ان کی ایک ایک چیز اپناؤ گے اتنا ان کے نقش قدم پر چلو گے ایسا اعتدار چھوڑ دے گے کہ اگر کسی نے ان میں سے کپڑا اتارا چڈی پہنی اور کوئی گو کی بل تھی بھی سمجھتے ہو نا جس میں گیدر گھستا ہے لو جس میں رہتی ہے اگر تم دیکھو گے کہ کپڑا اتارو ان گسکوں کا کوئی آدمی اور وہ کے بل میں گس رہا ہے یہ نہیں کہو کہ بڑا بے وقف ہے انسانوں کے لیے گھر ہے جانوروں کے لیے بل سمجھ گیا نا لیکن وہ ایسا بےقوف وہ بل میں گھس رہا ہے تم اس کو بےقوف کہنے کے بجائے تم بھی کپڑا اتارو گے تم بھی گھسو گے کہو گے یہی آج کا پیشن بنا ہوا ہے گیا اعتدال اعتدال ختم اعتدال جہاں گیا وہ ہلاکت اور بے تین ہمارے سامنے آئی اس امت کی فضیلت کی وجہ میں نے بتایا اعتدال پر قائم رہنا وہ کا دال وہ من خرکنا امر سوئی یہاں یہ سورت آراہ کیا ہے یہ امت جو میں نے پیدا کیا ہے وہ مم خرکنا امس ہم نے جو امت پیدا کی ہے ان میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا ہوگا یا دون ابل حق کے وہی یا جو ہمیشہ ادر پر قائم رہیں گے اعتدال پر رہیں گے عدر و انصاف کریں گے اور اسی طرح سے وہ لوگوں کو اسی اعتدال اور ہدایت اور حق کی طرف بلاتے رہیں گے یہ امت کی فضیلت ہے جس سے ساری امتیں محروم رہیں نمبر 5 اسلام اور قرآن اسلام اور قرآن جو اس دنیا میں آیا ہے اعتدال کی دعوت دینے کے لیے اس دنیا میں اعتدال قائم کرنے کے لیے آیا ہے روز نماز تو بہت ساری امتوں میں تھی سب سے بڑی خوبی اس امت میں اعتدال ہے اعتدال کا برقرار رکھنا اللہ رب العالمین نے سور حدیث کی آیت میں نے پڑھی فرمایا وہ لقد و... را روس وانزلہ معمول کتاب ولمیزان اے <سؤال> لو ہم نے اپنے پہلے, है, है, تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے رسول بھیجے ان موجدات لے کر کے آئے اور ہم نے ان کے ساتھ تین چیزیں اتاری نمبر ایک وانزل محبول کتاب ہم نے ان کو کتاب دیا اللہ کی کتاب جس سے ان کا عقیدہ درست رہے اعتدال پر قائم رہے ان کا منحب صحیح رہے ان کی عبادات صحیح رہے ان کے حقوق اللہ اور ان کا دین اور ایمان اعتدال پر رہے ہم نے اس کے لیے قرآن نازل کیا ہم نے اس کے لیے آسمانی کتاب نازل کیا اور دوسری چیز کیا نازل کی میزان اور ہم نے میزان نازل کیا ترازو نازل کیا تیرا دو سو ناظر کیا آگے اللہ نے فرمایا لے حقو مناس و بل قسط تاکہ لین دین میں لین دین میں مارکیٹ میں گھروں میں دکانوں میں کمپنیوں میں فیکٹریوں میں سارے جگہ ہر جگہ اعتدار سے کام لیا جائے لے حقو مناتو ہم نے قرآن کو بھی نازل کیا اور قرآن کے ساتھ میزان تیرا کو بھی نازل کیا مقصد تاکہ دنیا میں لوگ اعتدال پر قائم رہیں پتا یہ چل گیا نا قرآن اور اسلام کا بہت بڑا مقصد کیا ہے اس دنیا میں اعتدال قائم کرنا گولو سے بتانا لوگوں کو افراد و تفریح سے جا اسی لیے سور رحمان کا پڑھو اور بہت لوگوں کو یاد ہوگی دو چار تو سبھی کی یاد ہے پورا قرآن یاد رہے نہ رہے لیکن سبھی آئیے آدائی ربی یہ تو یاد رہتا ہے نا اللہ رب العالمین نے فرمایا الرحمن اللہ قرآن حل الانسان انسان اللہ بیان یہ سارا کمال قرآن کا یہ سارا سارے کارنامے قرآن کے الرحمن رحمان ہے اور رحمان آگے اللہ محل بیان ہر عقل انسان, انسان کو پیدا کیا آگے اللہ محل بیان ہم نے جو قرآن ناول کیا اس کا پڑھنا اس کا پڑھانا اس کا سیکھنا اس, اس کا سکھانا گیروں تک دعوت دینے بنانے کی بھی صلاحیت ہم نے اس کو دی ہے یہاں کتاب اللہ کا تذکرہ ہے جس سے انسان انسانوں کے لوگوں کے ایمان میں عقیدے میں منہج میں گفتار میں کردار میں اخلاق میں اعتدال قرآن پیدا کرے آگے کیا بیان فرمایا و سما رفاہا وغال اور اللہ نے آسمان کو اٹھایا اوپر و میزان اور اس زمین پر کیا اتارا کیوں اللہ فلمیزان واقع الوزن بل قسطی ولاس فرمیزان یہاں <تصفح> اہل علم کہتے ہیں کہ دونوں جگہ اعتدال قائم رہے دین میں بھی اقلاق میں بھی گفتار میں بھی عبادات میں بھی عقائد میں بھی نظریات میں بھی ہمارے اختار میں بھی اعتدال قائم رہے اس کے ذریعے اللہ نے الرحمان اللہ علم القرآن تھا کتاب اللہ نازل کیا آگے اس زمین پر ہماری مارکیٹ میں ہمارے لین دین میں ہمارے معاملات میں ہمارے شادی وواہ میں ہمارے حقوق العباد میں بھی اعتدال قائم رہے اس کے لیے اللہ نے کیا اتارا میزان میزان ادارا آگے کیا فرمایا اللہ تطغلزان واقعی بل قسطی ونا تیر الزنو بل قسط مستقیل یہ ہے میرے بھائی ہم نے کہا اسلام اور آسمانی کتابوں کے نزول کا اب مقصد اللہ نے کیا بیان کیا اس کائنات میں اس دنیا میں اعتدال قائم ہو بے اعتدالی نہ پیدا ہو نمبر چ... آ... کتنے ہو, نمبر شے? चा... चा... ہو گئے یار نمبر چھو ٹائم ختم ہو گیا ہے پانچ منٹ ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ہاں ٹھیک نہیں ہے کیا ٹھیک نہیں ہے دو سے بولو بہت ٹائم ہے چلو بھائی ٹھیک ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب تھک جائیں گے مہمان آئے ہیں ان کو نا اے اے اگر ان سے زیادہ وقت لے لیں گے تو اتنا, اتنا وقف بھی لینا ان کے ساتھ میں گسا کی ہے سمجھے نا اس سے ہم کم ہی لینے کی کوشش کرتے ہیں دنیا میں جب بھی بگاڑ پیدا ہوا دنیا میں جب بھی بگاڑ پیدا ہوا کس کی وجہ سے پیدا ہوا اعتدال کے چھوڑ دینے کی بنا پر ہمیشہ عقائد میں نظریات میں افطار میں ایمانیات میں عبادات میں جب بھی بگاڑ پیدا ہوا اس کا سبب کیا بنا بے اعتدالی اعتدال ختم ہوا سارا بگاڑ ہمارے یہاں آ جیسے قلیہ آلل کتاب لا بلو سی بی کم ولاح دلو من کب وا دلو کثیر اس طبیل سب بلازمین نے اس آیت کے بعد بڑی واضح کر دیا اللہ نے فرمایا اہل الكتاب لا تغلو فی دین کم اہر کتاب خبردار تم غلو نہیں کرنا ایک تو غلو نہ کرو نمبر دو ورک وا اص بن قدل قبل ان قوموں کے نقش قدم پر بھی نہیں چلنا ان کی پیروی بھی نہیں کرنا جو نقصانی خواہشات کی پیروی کی بنا پر غلو کا شکار ہو جانے کی بنا پر گمراہ ہو گئی ہیں اور گمراہ ہی نہیں اللہ نے فرمایا ادلو کا سیرہ وزلو خواہشی خود بھی گمراہ ہوئے اور اپنے طرح بہت سارے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا اسی لیے دنیا کے سارے لوگ سورت النسا کی آئے دنیا کے سارے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان اس آیت میں جو سورت الماہدہ کی میں نے آئے تلاوت کی اس آیت میں پتہ چل گیا ہمیشہ اعتدال سے ہٹانے والا عمل اور اعتدال سے ہٹانے والا گناہ جو ہے وہ نفس پرستی ہے کیا ہے دوستوں نفس پرستی جہاں ہوا کی سوا آئے نفس پرستی آ جائے نفس پرستی انسان کے اندر آئی تو ہمیشہ انسان کو نفس پرستی اور یہ ہوا پرستی خواہشات جو ہوتی ہیں یہ انسان کو اعتدال سے ہٹا دیا کرتی ہیں اسی نے نان فرمایا وہ را تب تب احوا کب گلو من کب لو اگلو کثیر اس طبیل گمراہ بھی ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر ڈالا اور وہ کیا تھی؟ ان کے اندر گولو پیدا ہو گیا اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو گرو سے بچائے سوال یہ ہے یہ بے اتدالی اتنی زبردست امت اتنی بڑی قوم ان میں بے اعتدالی کب سے شروع ہوئی بلکہ ایک چیز اور بتانے ہمارے یہاں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کیسے بیماری پیدا ہوئی کیسے گمراہ ہوئے آؤ ایک تو عقیدے میں اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ رمایا تھا اے لوگ لار اللہ سارا اس تخ کو پورا اندیادہ اے لو خبردار میری قبروں کو سجداد نہ بنانا اللہ تعالیٰ ان کتاب پر لانت بھیجے برباد کر دے کیوں انہوں نے اپنے ولیوں اور اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجداگاہ بنا رکھا تھا نبی ریساسام نے ڈرایا سمجھایا ساری چیزیں بتائی لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کی بگاڑ کیسے پیدا ہوا نبیل احترا سامنے امت پر امت کو اعتدال کر رکھا ابو بکر کے زمانے میں اعتدال تھا حضرت عثمان کے زمانے میں اعتدال تھا حضرت علی کے زمانے میں کچھ لوگوں میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا ایک بدبخت وقت تھا جس کا نام ہے عبداللہ ابن صبا الیہودی یہ یمن کا رہنے والا تھا یہ بڑا دیندار بنتا تھا بدای مدینہ داخل ہوا یہ سن پیش کے اندر یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور مسلمان بن جانے کے بعد اب لوگوں میں تھا دل سے یہودی تھا دل سے منافق لیکن اسلامی لباس پہنا اور لوگوں کو اپنے آپ کو بڑا بزرگ ساتھ لوگوں میں ثابت کرنا شروع کیا یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تاران عنہ کو عثمان بن عفان کے زمانے میں آیا اور ان کو بتا چلا عثمان بن عفان نے اس کے ریسا دوانیا کو دیکھ کر کے اسے مدینے سے باہر نکال دیا کوفہ گیا ایک زمانے تک کوفہ میں تھا اور وہاں لوگوں کو طرح طرح سے بہتاتا رہا خود تو مسلمان نہ ہوا لیکن اپنے آپ کو بڑا دیندار ثابت کیا یہودی یہ منافق تھا اس لیے پوفا جانے کے بعد لوگوں میں کام کرتا رہا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالہ عنہ کے ختم کا سبب یہ بنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس نے اپنا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ دو نظریا پیش کیا پہلا نظریہ تو یہ تھا دوستو کہ دیکھو ہر نبی دنیا سے جاتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی خلیفہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی وسیع ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی وارش ہوتا ہے اور وارش رشتہ دار ہوتا ہے کراوت دار ہوتا ہے اور چکا دار بھائی ہوتا ہے خونی رشتہ والا ہوتا ہے اور اگر کسی کے پاس بیٹا نہ ہو تو داماد ہوتا ہے اور یہ ساری خوبیاں علی میں ہیں علی اس کے تھے لیکن ابو بکر نے ظلم کیا عثمان نے, نے ظلم کیا ورنہ خلافت اس کا حق تھا ان لوگوں کا حق نہیں تھا خلافت کا مسئلہ اس نے اٹھایا اور جاہل مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ اس نے اس طرح سے جو عجم کے لوگ عرب کے لوگ نہیں تھے اسلام معلوم نہیں تھا اسلامی تعلیمات سے نہیں تھے اس نے اس طرح سے نو مسلم جو کچے مسلمان تھے ان کو اس طرح سے وغدانا اور واقعی وہ اس میں کامیاب ہو گیا پھر کچھ دنوں کے بعد کچھ دنوں کے بعد علی رضی اللہ تارانہ کا زمانہ آیا تو اس زمانے میں اس نے ایک دوسرا وار اور کیا اسلام پر وہ کیا تھا کہنے لگا کہ دیکھو اللہ تعالی دیکھ لوگوں کے اندر حلول کر جاتا ہے حلول سمجھتے ہو نا ہاں کس کو کہتے ہیں ارے داخل ہونا اور جو بہت پہنچا ہوا ہوتا ہے پھر کچھ دنوں کے بعد کہنے لگا ہمیں بشارت ہوئی ہے کہ اللہ مولا علی میں حلول کر گیا ہے یہ دوسرا نظریہ پیش کیا ایک دن حضرت علی رضی اللہ تابانو کے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا یہ حضرت علی رضی اللہ تابانو لوگوں لوگو میں بیٹھیں گے یہ بیٹھا تھا کہنے نگاہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یا علی انت ہوا سوسا چھوڑ دیا کیا کہا علی مبارک ہو انت ہوا ایسا گول مول لفظ استعمال کیا کہ جلدی پکڑ میں نہ آئے ظالم انت ہوا اشارہ کیا کیا اوپر والا جو تھا وہ تمہارے اندر آ گیا ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی نے سمجھ لیا پکڑا ڈاکا اسے سزا دینے کی دھمکی دی وہ فوفا چھوڑ کر کے باہر چلا گیا تاکہ ہاتھ نہ لگ سکے چھپ گیا لیکن یہ فدلا اس نے ڈال دیا تھا اب یہ بات پہنچی گئی کسی اصنا میں اس کے اوتار پھیلتے رہے اور کوفہ کے اندر ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا کہ واقعی اب اوپر والا جو والا اللہ تھا وہی مولا علی کے اندر غرور کر گیا اب مولا علی انسان نہیں رہ گئے بلکہ یہ سراپا خدا بن گئے یہ پہلا پہلی تاریخ ہے کہ دنیا میں حلول کا عقیدہ پیدا کیا اس بدبخت نے علی رضی اللہ تعالی نے بلایا سمجھایا کچھ لوگ بات نہ آئے تو بخاری شریف کے روایت سخت سے سخت سزا دیا یہاں تک کہ جب لوگ زیادہ بدماشی کیے تو حضرت علی نے پکڑا اور آگ میں جلا دیا زالموں کو وہاں تو جو کہ میرے اندر اللہ آ گیا اس کو مولا علی جلا دیتی ہیں ہمارے یہاں جو کہہ دے آ گیا تو سمجھ جاؤ کہ پورا ملک اسی کے پیشے لگ گیا ہاں؟ ایک ہندو نے کہہ دیا آج سے تین سال قبل ہندی خبر دیا مسلمان نہیں صاحب آج خواجہ اجمیری کے درگاہ پر میں نے دیکھا کہ اللہ کی تجلی ظاہر ہو گئی ہاں؟ میں نے دیکھا اور خبر دینے والا کون ہے ہندو پورا ہندوستان پاکستان امبیسی بھر گئی ویزا لینے سے کہاں ہے اللہ تعالی نزول کر دیا ہے اللہ نے تالا کی تجلی نازی ہو گئی ہے اجمیر میں ماہر اور اتنا رش لگ گیا کہ انڈیا گورنمنٹ کا سنبھالنا بھی مشکل اور خبر کس نے دیا یہ صاحب یہاں رہتے ہیں محرم کا مہیلا تھا محرم کا مہیلا وہ گئے کراچی جی اترے سندھ جا رہے ہیں کہتے ہیں تیر کل میل پہلے ہی رکشے والے نے اتار دیا میں نے کہا کیا ہوا کہا کی کہ بات اصل یہ ہے کہ فلاں جگہ محرم کا مہینہ ہے فلاں جگہ لوگوں نے باس میں بڑے اونچے اونچے جھنڈے باندھے کیا ہوا جھنڈا کہتا ہے وہ جھنڈا ایسا ہے کہ اس پر حضرت حسین ہولول کر, کر گئے ہیں کس میں ہولول کر گئے ہیں اور نظر بھی آتے ہیں اللہ اکبر سارے لوگ پریشان محرم میں مولا حضرت حسین کی تصویر جھنڈے میں نظر آ رہی ہے اب جو جاتا دیکھنے کے لیے جا رہے ہو ہاں لیکن یاد رکھنا سب کو نظر نہیں آتا کہا بھائی کیوں چشمے کا نمبر خراب ہے نہیں نہیں جو اپنے باپ کا ہوتا ہے اسی کو نظر آتا ہے ٹائم ہاں? ختم ہو گیا ہاں? چلو کوئی بات نہیں آگے بات سمجھ میں کیا کہا جو اپنے باپ کا ہوتا ہے اسی کو نظر آتی ہے تصویر بے, اے, اے, بے. کی جو حالات ہوتا ہے اس کو کبھی تصویر حسین کی نظر نہیں آتی ناپاک آدمی ہے اب جو بھی گیا دیکھا دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا تم نے ہاں دیکھ لیا کیوں? کیوں? اگر کہہ دے میں نے نہیں دیکھا تو بجاور کہہ دے تم اپنے باپ کا نہیں دیکھ اپنے باپ کا بن جائے ہونا ماں بدنام خاندان بدنام یہ حلول کا نتیجہ ہے یہ ہمارے ہاں حلول ہے جہاں ایسا حلور ہوتا ہے ہے یہ کہاں سے نکلا یہ سب سے پہلے یہودی نے پیدا کی عبداللہ اللہ ابن سوانی بہرحال حضرت علی نے کچھ لوگوں کو چلایا تاکہ عقیدہ ختم ہو جائے اس میں کچھ بزدل سے بھاگنے میں فرار ہو گئے اب جا کر کے انہوں نے باقاعدہ دنیا میں اور ہنگامہ کرنا شروع کیا کہا کیا ہوا کہا پہلے سے گزشتہ تو سو فیصد یقین ہو گیا کہ مولا علی واقعی خدا ہیں خدا تو نہیں ہے انسان لیکن اللہ ان میں حضور ہو گیا ہے اب اگر اللہ کو پکارنا ہے تو ملی کو پکارو اللہ میں بڑا مشکل مسئلہ تھا کہا کہ کیا کیسے ہوا یہ کیا ہوا کہ نہیں پہلے تو سک تھا تو پکا یقین ہو گیا کہا کیوں کہا علی نے کچھ لوگوں کو آگ میں ڈالا تو خدا اللہ ہی اپنے بندوں کو ڈالتا ہے دنیا لوگوں کو کسی کوئی آگ میں نہیں ڈالتا آگ کا عذاب دینا علی اللہ کا کام ہے علی نے ان لوگوں کو جلا کر کے ثابت کر دیا کہ وہ حقیقی مانوں میں اللہ یہ حلود ایسے لوگوں کو فتح پکڑا گیا ختم کیا گیا بنایا گیا لیکن یہ یہودی نے جو عیدہ پیدا کیا تھا کچھ بات ابھرتی گئی آگے گئے یہاں تک کہ میرے بھائیوں اللہ عمر حسین بن منسور بن حل یہ پہلا بدبست انسان ہے جس کو لوگ ولی کہتے ہیں بہت پہنچا ہوا کہتے ہیں اس کو مست کر کہتے ہیں کیوں ہمارے ہاں جو جتنا زیادہ چھوٹا کپڑا پہنے اتنا بڑا ولی اور اگر ننگا ہو جائے تو پورا ولی ہو گیا ہماری ہر یہ ولایت کا معیار ہے سمجھ گیا نا کپڑا پہننے والا ولی نہیں ہو سکتا آخرکار نتیجہ یہ نکلا اس نے کہا اللہ ہمارے اندر آ گیا بڑی شیتانی کی بہت بات پھیلائی اس نے بڑا ہنگامہ حرور کا قیدا عام کیا یہاں تک تھی یہ تقریباً چوتھی صدی ہجری ہی میں مختدر باللہ جو بادشاہ تھا اس نے پکڑا اور اپنے ہاتھوں سے اسے جمع کر دیا تاکہ دنیا کے لوگ دیکھ لیں کہ خدا اس میں حلول نہیں کیا یہ کداب انسان ہے یہ جھوٹا انسان ہے میرے بھائیوں یہ حرول کا کیڑا چلتا رہا بہتا رہا یہاں تک کہ نوز ملا یہ ہم نے کچھ حوالے نقل کیے ہیں ذرا سوچو ذرا گاؤں سے سنو کہتے ہیں پیر کامل سورتی دل وہاں تو وہ تھا اب ہمارے ہندو پاک میں جتنے پیر ہوتے ہیں وہی مزاجی نہیں بلکہ ہرول خدا بن گیا پیروں کو اتنا بڑھایا اتنا عزت دیا کہ ان کو اللہ تک تو نہ پہنچایا بلکہ اللہ کو انہیں گھسا دیا یہ ہمارا عقیدہ ارور کی برکت یہ ہے میرے بھائی گورو کی نحوسن اب ذرا سنو کہتے ہیں پیر کامل سورت الہ یعنی دین پیر یہ پیر دیدے کبریا فارسی میں ہے اللہ جو عرص والا تھا وہی پیر صاحب کے سورت میں نمودار ہوا اب جس نے پیر کو دیکھا سمجھ جاؤ کہ اس کو دیدار ہی نصیب ہو گیا پھر آگے بڑھاتا اپنا اللہ میاں نے اپنا اللہ میاں نے ہند میں نام رکھ لیا خواجہ گریب نواز آسمان والا جو رب تھا اسی میں اپنا نام خواجہ موہید گریب نواز رکھا اور اجمیر میں آیا اور اجمیر والے سالیوں نے اپنے آسمان والے خدا کو پتا نہیں کیسے کور میں گھسا کے مزار بنا دیا میرے بھائی ذرا سوچو اور اس کا نام کیا رکھ دیا خواجہ گریب نام رکھا اپنا خواجہ گریب نماز اور ذرا سنو ہر کی پیرو ہر کی پیرو اورا یک ندید نے مریدے نے دے نہ مرید اگر کوئی بدبخت اپنے پیر کو اللہ نہ سمجھا اور اس نے یہ عقیدہ نہ کیا کہ ہم نے پیر کو نہیں اپنے اللہ کو دیکھا ہے اگر یہ عقیدہ نہیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ حرامی مرید ہے اصلی مرید نہیں ہے وہ یہ ہے میرے بھائیوں دونوں کا نتیجہ اور آگے بڑھو اے اے ریاض اے اے اے یہ سارے حوالے ریاض سوال نہیں ریاض سوال ریاض لیکن صوفیوں کی جنت نام بھی رکھتا ہے بہت اچھا کیا صوفیوں کی جنت اور سوفیوں کی جنت یہی ہے کہ جنت اوپر نہیں ہے بلکہ اجمیر پہنچ گئے جنت مل گئی یہ ہے گرو آگے بڑھ سنو بابا فرید الدین گنج شکر بخش نام سنا ہے کہاں ہے جو جی میں ہے کہ جب رلی میں پاک پٹن میں جہاں جنتی دروازہ ہے جہاں جنتی دروازہ کھلے گا بھی انکری وہ کیا کہتے ہیں یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے اللہ اکبر الانوار سفا نمبر دو کہتے ہیں اگر قیامت کے دن اللہ ہمارے پیر کے شکل میں نہ آیا تو ایسے اللہ کو میں دیکھوں گا بھی نہیں اگر اللہ ہمارے بابا کے اندر حرول کی ہمارے پیر کے تو کہوں گا خوشی میں دیکھوں گا جو ناؤ اکبر دیدار جس کو جو سب سے بڑی نعمت ہوگی اور کہتا ہے میں نہیں دیکھوں گا ان کو غصہ ہو جاؤں گا کہ آپ آئے تو ہمارے پیر کی شکل میں کیوں نہیں نمودار ہوئے دیکھا یہ ہے میرے بھائی کیا گولو کا نتیجہ اور ایک دوسرے صاحب ہے وہ سنو کہتے ہیں اگر ہمارے بابا جو ہیں اللہ تعالی حسر کے میدان حساب لینے کے لیے ہمارے پیر کے شکل میں آیا تو حساب دوں گا ورنہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھوں گی نہیں تھوک دوں گا یہ کس کا عقیدہ ہے میرے بھائی یہ حلول ہے کیا ہے یہ حلول ہے یہ گولو ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے رہی بات آخر میں جس طرح ہم نے ہر جگہ گلو کیا ایمان میں توحید میں عقیدے میں اخلاق میں کردار میں معاملات میں ہر چیز میں کیا وہی ہم نے قرآن و حدیث کو نیچے اٹھایا تفریح کیا اور اپنے بزرگوں کو ہم نے کیا کیا آگے بڑھایا نتیجہ یہ نکلا اللہ علی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آج قرآن پیش کرو حدیث پیش کرو سنت پیش کرو وہاں بالکل ان کو بڑا گسا آتا ہے اللہ اللہ اللہ اس اللہ اللہ اللہ سب شرون اے سب شرون کیا پوچھ رہا ہے اگر کتاب اللہ کا توحید کا سنت کا نام لیا جائے تو چہرے بگڑ گئے حواس باختہ ہو گئے اے بڑے پڑے میں آئے اور ابھی ہمارے دوپسوں نے بڑی اچھی مثال دی اٹھا کے بک گئے جن لوگوں نے سنا ہو ہوگا یاد ہو گئے نا اس کو ہم نام نہیں لینا چاہے اٹھا کے بھگ گئے نتیجہ یہ ہوتا ہے اور یہاں معاملہ کیا ہے اے اللہ کیسا ہم نے گلو کیا نبی کو اٹھا ختم کو مندو نہیں اگر اللہ کے بجائے بابا تھا اور نبی کے بجائے اپنے بزرگوں کی بات بیان کی جائے کیا پوچھنا ایسا امیت سب آج ایمان تازہ ہوا قرآن سن سننے سے ایمان مرجھا گیا اور بابا کی کرامتیں سننے سے ایمان تازہ ہو گیا ایمان تازہ نہیں ہوا کبر تازہ ہو گیا بئی مالی تازہ ہو گئی شرک تازہ ہو گیا یہ گورو کے نتیجے ہیں اسی لیے ہم اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے علامہ حالی رحمت اللہ نے بڑی با اچھی بات کہی گورو کی صدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہو صدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہو حدیثوں پچلنے میں دی کا خلن ہو پٹاو پسارو مسارے امر ہو ہر ایک رائے پور کا نیمل بدل ہو کتاب سنت سے کچھ کام نہیں اللہ بر, نہیں کام باقی خدا اور نبی کا رہا نام باقی یہ ہے ہمارا گولو جس گولو نے ہمیں تباہ و برباد کیا ہے اللہ تعالی سے دبا کرو ہمیں اہ دن اثرات مستقیم اللہ ہم سب کو استعمال مستقیم پر رکھے اعتدال پر ہے کھانے میں پینے میں شرف رفو کھاؤ پیو لیکن اعتدال وید انفو نم یو سرفو نم یکرو وکانا بہن غالی کا کماما کھانے میں پینے میں یہاں تک کہ بلدیا کا جو پانی وہ آتا ہے مسجد میں فری فنڈ کا ہاں؟ پھر اپنے گھر کا پانی تو بچہ نل کھول دے تو بڑا گا آیا ماں بھی تھپڑ مارے باپ بھی گسا ہو اور مسجد میں جب وضو کرنے کے لیے پیدا پانی فری میں مل رہا ہے نل چالی کر دیا جتنا چاہو پانی استعمال کر لو چو اس کا بل نہیں جمع کرنا ہے اس کا بل نہیں جمع کرنا ہے نبی رہسوں سے منع کیا وضو میں نہانے میں اگر تم نے پانی استعمال کیا تو یہ بھی اسراف ہے یہ بھی گولو ہے اسی لیے اللہ رسول نے ساتھ رمایا سب سے خطرناک گنا میری امت میں دو پیدا ہوں گے ایک تو دعا مانگنے میں احتجا یعنی گولو کرنے لگیں گے اور دوسرے وضو کے پانی میں بے انتہا گولو کرنے لگیں گے دھل دیں گے صاف ہو گیا لیکن پھر بھی ابھی ڈال کر کے اس کو رگڑنا ہے اس پر بھیران نہ ہوا نل کھول دیا ہاتھ نیچے ڈال دیا اب ایک برسی بالی مسجد میں وضو کھانے میں گر رہا ہے لیکن ہمیں اطمینان نہیں ہو رہا ہے یہ بھی گلو ہے جب وضو کے پانی کو ہم زیادہ استعمال کریں وہاں بلو حرام ہے وہاں اعتدال زیادہ ہے تو شادی میں بیواہ میں کھانے میں پینے میں افطار میں شہر میں دنیا میں ہر معاملات کے اندر دوستو اعتدال ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں اعتدال نصیب فرمائے سیرات مستقیم عطا کرے ہر قسم کے گولو افراد و تفریح سے ہم لوگوں کو بچائے اور سرات مستقیم پر قائم رکھے اقواد اللہ من کلو بھائی صبح اللہ کا